پوچھی صورت جو مجھے پالے سے منازاد کی اشاع صورت جو مجھے ایسی سے جو کر ایسی صورت جو جے آپ سے بات دل کر دے ایسی جو آپ سے دل آہ اپنی رام تو پان کو کر دے اپنی دے کو تعلق کر اپنی رحمت کو کر دے ہر پردم پر تیرے ساتھ پر تو میرے ساتھ نی منزل کر دے اپنی راہمت سے تو بات کو ساد کر دے مد سے کر دے ہر قدم کر میرے ساتھ منزل کر دے پر <سؤال> مدا دل کے میرے پاس موا دل کر دے اے مدا دل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے بات دل کر دے ایسی صورت جو آپ کا ذکر ہے دو جہاں آپ کا ذکر ہے دو جہاں آپ کا مرتا باہ آپ کا مرتابات جہاں جیسے پورشید ہو آسے آپ کا, کا باعث جہاں آپ کا, کا باعث جہاں جیسے پورشید ہو آسے doh to ye jeh madina isse اول اور آخر ضرور شریف پڑھ لیا کرو ورنہ تمہاری دعائیں نہ آزمان کے درمیان مولت رہے گی ہمارے بزرگوں نے اس کی یہ تشریف فرمائی ہے کہ اللہ تعالی بہت ہی کریم ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں اس پر یہ شعر بھی فرمایا کہ یا رب تو کریم ہی رسول تو کریم سب شکر کے ماں ہے میاں تو کری کیا اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کا رسول بھی کریم ہے سب شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہماری کشتی ہے اور نرمایا کہ شریف نعمت ہے عبادت ہے جس کو اللہ تعالی قبیلہ نہیں فرمائے دہوز شریف جب پڑھے گا ضرور قبول فرمائیں یہ کس کا اعجاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم کو یہ دولت ملی ہم کو یہ دولت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے اکرام میں اور ان کے اعجاز میں اور ان کی رفت شان میں ان کی وجہ سے ان کے وسیلے سے ہم کو یہ نعمت ملی کہ ایک ایسی نعمت ملی جو قطعی قبول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے ان کہ ان, کی ان کے طبقے میں ہم کو یہ نعمت ملی کہ قطعی قبول عبادت ہم کو ملی کیسے سے کیسا گناہ گا ضرور شریف پڑے گا وہ فتح قبول باورچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کو جو ہے اتنا اتنے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی گناہ سے گناہ امتی ہوتی ضرور شریف پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول بڑھتا تو یہ وہ فتحی قبول عبادت ہے تو اس کی تشہیر میں بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کریم ساتھ ہے اور کریم سے یہ قائد ہے کہ اول کو قبول کر لے آخر کو قبول کر لے اور درمیان کو رد کر دے پہ قریب سے بڑی ہے جب اول قبول کیا اور آخر قبول کیا تو ضرور سے ضرور انشاءاللہ درمیان میں جو مانگا وہ بھی مل جائے کرنا کرماور پانا کرنا में جو اللہ تعالی میں شاپان کا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا وا سارے آپ کا دکر ہے دو جانا ہے ورکانا کا جناگے ہے آپ کا ذکر ہے دو جانا ہے دو جانے کہتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ جب محدود آدان دیتا ہے تو کہتا ہے شکول تو سات ہی ارشد اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی کہے گا تب اذان مکمل ہوگی ایسے ہی جو کلمہ شریف ہے کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا اور محمد رسول اللہ کا اعتقاد ایمان نہیں رکھے گا کہے گا نہیں کلمہ مکمل نہیں ہوگا اعتقاد نہیں رکھے گا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا اور جہنم میں جائے گا جس نے اللہ پہ تو اعتقاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد نہیں ہے جہنم میں جائے گا یہ وفا نال قدیم وسرے جہاں کا کیا ان اللہ تعالیٰ اور یہ تمراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کو یہ محبوب ہے اللہ کو محبوب ہے ہر وقت اللہ کے اپنے نبی پر رحمت نہ دین سرما ہے ملائے کا تہو یو سلون ہر وقت اپنے نبی پر رحمت رحمت نادل دھرما رہے اسی لیے شریف کی تصویر جو بتائی جاتی ہے اس کا طریقہ مراقبے کا یہ ہے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالی تعالیٰ جب دروشریف پڑھیں درپار کریں اللہ سے اپنے نبی پر رحمت نادل دھرمیں تو اس رحمت کے کچھ چیٹیں ہمارے اوپر بھی کا یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جانا میں ورنہ کا نام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں آپ کا مرتبہ بات جہاں میں جیسے پورشین ہو آپ شرطین کامل یہی ہے اس کو ہو آپ کا قلب و جانے شرط تو ہی نامل یعنی کوئی سمجھے گا کیا ہے ممکن آپ کا رقبہ تو ہو جانے کوئی سمجھے گا کیا میں ممکن آپ کا رنگا دو, دو جہانے آپ کا مردہ باغ جہانے جیسے پورشید ہو آپ سب گنبد جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کت گل پتا ہے تب گم بد جس کی نظر ہو وہ بنا جائے کس گل سیتا ہے تب گنبد جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کس گل سیتا ہے آپ کا دوائی جہاں ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. ایک کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیار ہے جب محمد کہا تو دو دفعہ یہ لفظ آپس میں ملے دو دفعہ محمد کی ادائیگی میں دونوں لفظ مل جاتے ہیں نمایا اور ضرور شریف ہوا عبادت ہے یعنی وہ فلو فرمادے کہ گویا ہمارے لبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دفعہ گوسے محمد کہا تو عرق و محبت کی بات ہے اور فرمایا ہمارے دیوالیہ نے کہ جب ضرور شریف پر اللہ محمد تو اللہ اللہ کے نام کا لڈو ہی ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڈو بھی ملا آپ دونوں نکلے میرے کام کے واحد. واحد. نام کیسار پارا محمد چلو نام, نام کیسار پیارا محمد جن کے صدقے تیل ایمان جانے نام کی سار پیارا محمد جن کے صدقے تیل ایمان جانے نام ہے پیارا محمد جن کے صدقے سدقی کام جانے فیضان مورے نبوت جو نے اسلام ہے جو ن اسلام سارے جانے یزان مورے نبوت جو نے اسلام سارے <سلام> جہاں نام کیسار پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمائے جانے یہ ہے تیزان مورے نبوت جو ہے اسلام سارے جہان یہ جو ہے اسلام سارے جہان آپ کا مطبع اس جہاں جہانے جیسے قرشید کیا کہتےشان کمبد کچھ نہیں کم ہے اب کر لوگ کیا کہتےشان کمبد کچھ نہیں کم ہے اب کر لوگ کیا رکھاتے شانے گنبد کچھ نہیں کم ہے ستر لوگ کچھ نہیں کم ہے سلوانے کچھ جیسے خرشید ہو خزائحدیث جو حضرت حضر رحمت اللہ علیہ کے مختلف الزامی ارشادات جو حدیث پاک کی تشریح میں ہوئے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے اس مجموعے کا نام خزائین الحدیث رکھا گیا ہے اس سے ایک حدیث پاک ہے دعا ہے یہ اس کی تشریح الامی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یا قیموں یا حیو اسلحلی شکنی کل ولا تک حقیقی اے قائم رکھنے والے آپ کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے تمام اخبال کی اصلاح فرما لیجیے اور ایک الگ چپکنے کو ہی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے ازبال کی تشریح میں ارشاد فرما جب دشمن ستاتا ہے تو ملزوم سرکار کی عدالت حالیہ میں استفادہ دائر کرتا ہے اور وہ متعیل کہلاتا ہے عدالت میں جو فریاد لے کے جاتا ہے کسی مجرم کے خلاف اس کو کہتے ہیں اور جس کے خلاف استفادہ دائر ہوتا ہے جو جس کو مجرم یا ملزم کہتے ہیں اس کو مدعا کہتے ہیں جس کے خلاف وہ فریاد یا انگریزی میں اس کو پیٹیشن کہتے ہیں اور فریاد کی مضمون کو استغاثہ کہتے ہیں جو شکایت ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں اس دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھا دیا کہ جب تمہیں کوئی ستائے اور وہ تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا خارجی دشمن شیطان ہو یا انسان ہو تو تم کئی و قیوم کی سرکار عالیہ میں اپنا استغاثہ و فریاد داخل کرنا کیونکہ یہ وہ سرکار عالیہ ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں اب تعالیٰ کی راتر خی کے کل شہری جی محبت یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے اور قیوم بھی ہے یعنی قاریم بے ہی قدرتی ہلکا ہے یعنی جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو اپنی صفت قیومیت سے سنبھالے ہوئے ہے یہ معنی ہے حی و قیوم معنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی سے ہر شے کی حیات زندگی قائم ہے اور قیوم معنی جو اپنی ذات سے قائم ہے خود اپنی ذات سے قائم ہے کسی کے محتاج نہیں ہے اللہ اور دوسروں کو اپنی سفت قیومیت سے سمالے ہوئے ہیں یہ جتنا نظام ہے سورج چاند ستارے ہوایں آسمان زمین اور ہماری حیات اور زمین کی حیات ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی سفت قیومیت سمالے ہوئے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ جس عدالت میں استغار کا دائر کیا جا رہا ہے وہ اب تعلیٰ کی رحمت کی عدالت ہے رستہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کیبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رحمت کی عدالت میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں اور مضمون ہے اصل کلّہ و لاتک آئے جس میں فریاد پر ایک مثبت اور ایک منفی مضمون ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں اصلاح کی مثبت فریاد ہے اور نفس کے حوالے نہ کرنے کی منفی فریاد ہے دنیا دنیاوی عدالتوں میں جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو مضمون استحاصہ طویل ہو جاتا ہے اور شکایات لفظی ہو جاتی ہیں آسانی سے پوری صورتحال کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کئی کئی صفحات کے اوپر پوری صورتحال کو واضح کرنے کے لیے وہ پوری شکایت بھی جاتی ہے پیٹیشن دائر کی جاتی ہے اور پھر بھی کثرت الفاظ میں مفہوم قلیل ہوتا ہے لیکن کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ دو مختصر جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہان کی حالتیں پیش کرنا کیونکہ آپ جو کلم یعنی کلمات جامعہ سے نوازے گئے جرم مسجد کے دوران آرام سے بیٹھے رہو ادھر ادھر ہجل نہ کرو اس کے توجہ میں خلل آتا ہے پانی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی یہاں رکھا ہے پیلے پیلے جب مسجد ختم ہو جائے آپ ہی دونوں کے رکھتا ہے لیکن کلام نبوت کا اعلان ہے کہ دو مختصر جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہان کی حاجتیں پیش فرما دی کیونکہ آپ جو الکلیم یعنی کلیمات جامعہ سے نوازے گئے تھے جوامع الکلیم کے معنی ہیں کہ قلیل الفاظ میں کثیر معنی کہ محبت مضمون اصل ہی شاعری کلّہ ہے یعنی میری ہر حالت درست فرما دیجئے واہ وہ حالت دنیا کی ہو کیا جا آخرت آخر. واہ کبھی ذہن اس طرف جاتا نہیں کیا میں مرشد کی بات ہے سنا ہاں اکثر لوگ یہی سمجھتے دعاؤں کے اندر وہ دین اور آخرت ہی ہے دنیا ہے ہی سب کچھ تو ہے کیا نہیں ہے واہ یعنی میری ہر حالت کو درست فرما دیجئے واہ وہ حالت دنیا کی ہو یا آخرت کی مثلاً اگر کوئی دشمن ستا رہا ہے تو اس کی آسانی سے نجات دے دیجیے کوئی جسمانی خطرناک مرض پیدا ہو رہا ہے تو اس کو شکا فرما دیجیے اسی طرح آخرت کے کاموں میں غفلت ہو رہی ہو نماز روزے میں سستی ہو رہی ہو تو اس کو دور فرما دیجیے کس گناہ کی کسی بھی گناہ کی عادت ہو تو اس سے توبہ کی توفیعت دے دیجیے اور تقوا کی دولت عطا فرما دیجیے یعنی جسمانی صحت عطا فرمائیے اور روحانی صحت عطا فرمائیے اور ہماری بگڑی کو بنا دیجیے اور اپنے نام کی لذت اور عبادت کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے مطلب یہ کہ یہ کثیر کثیر الیر المانی ہے جتنا چاہو مانگ لو جو, جو چاہے حاجت مانگ لو مختصر حضرت نے فرما لیا کبھی دنیا کی بھی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس کی اصلاح نہ ہو اور آخرت کی بھی اب یہ تو اولیا اللہ کا ذوق ہے کہ دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں افوا کی دولت مانگ رہے ہیں جسمانی صحت بھی اسی لیے مانگ رہے ہیں تاکہ دین سلامت رہے دین کا کام خوش اسلومی سے ہوتا ہے اور روحانی صحت بھی اور بکری بھی بنا دیجیے اور اپنے نام کی لذت اور عبادت کی مثاب اور ایمان کی فلاحت یہ اولیاء اللہ کا ذوق ہے یہ مانگنا ہے اور کلہ تاکید ہے یعنی ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالیں اور ہماری بگڑی کو نہ بنا بس دنیا کی ہر حالت کی درستگی کی اور آخرت کی ہر حالت کی درستگی کی فریاد اصل ہی شکنی کلّہ کے اس مختصر سے جملے میں کلام نبوت کی جامعیت کا یہ اعجاز اور استحاصہ کا منفی مضمون ولا بلا تکلی اور جس کے خلاف یہ اترافہ دائر کیا جا رہا ہے وہ مدعا علیہ کون ہے یعنی کس کے خلاف یہ شکایت ہے یعنی وہ کون دشمن ہے جس کے خلاف رحمت علاحیہ کی عدالت میں یہ فریاد داخل کی جا رہی ہے وہ نفس ہے جس کا ذکر استغاثے میں سنور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے پلک جھپکنے میں وار کر کے آدمی کو تباہ کر سکتا ہے دیکھیے کتنا ہی بڑا دشمن ہو حملے کے لیے پہلے کچھ اسلحہ سنبھالے گا کچھ خود کو سنبھالے گا وار کے لیے کچھ نشانہ لگائے گا پلک جھپکتے ہی وار نہیں کر سکتا لیکن یہ صرف نفس دشمن ہے جو پلک جھپکنے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے پلک جھپکی اور قدم کو ہر کا عقیدہ دل میں ڈال دیا تب تجیے جان بوجھ کر لے اور بے اختیاری کوئی خیال آ جائے اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے پلک جھکی اور کندنگ کو خود کا عقیدہ دل میں ڈال دیا اور اسی وقت تاجر بنا دیا پلک جھپکنے میں کسی گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مقتلا کر کے فاطف بنا دیا اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ پلک جھپکنے بھر کو بھی مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجیے گا گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے شیطان تو باہر کا دشمن ہے وہ تو ایک بار مسوسا ڈال کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے پی پیچھے لگا رہے لیکن نفس تو ہر وقت پہلو میں یاد آ گیا حضرت کے بیان میں سنا تھا کہ ایک دفعہ حضرت نے حدیث شریف بیان فرمائی نہ قید کیا کرو کیونکہ شیطان خیلولہ نہیں کرتا اس کو فرصت نہیں رہتا ہے ہے بیمار پہانے میں لوگوں کو تو اور ڈاکٹر قرار صاحب ہوا کرتے تھے وہ ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن آواز سنی ہوئی جی ہم حضرت والے سے تذکرہ بہت حال جواب تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جب حضرت نے فرمایا کہ شیطان خیل نہیں کرتا تو کسی نے کہا کہ انگریز بھی دھارے خیلّہ نہیں کرتے جب شیطان ہیں تو اس میں ڈاکٹر قرار صاحب نے کہا کہ وہ تو لولہ کرتے ہیں نہیں گندے کام کرتے ہیں ہاں حضرت نے شان فرمایا کہ شیطان تو باہر کا دشمن ہے وہ تو ایک بار وسوسا ڈال کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی آگی کے پیچھے لگا رہے لیکن نفس تو ہر وقت پہلو میں ہے لہذا بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے حضرت حکیم علومت فرماتے ہیں کہ شیطانی وسوتا اور نفسانی وسوطے میں یہی فرق ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور جب بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ نفس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کی حقیقت بتا دی یعنی نفس کثیر ہے یعنی بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا ہے لہذا نفس کے شرطے کون بچ سکتا ہے جس پر ہم نبط کی رحمت کا سایہ ہو کیونکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ما رحم ربی جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو وہ بچ جاتا ہے اللہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ ما ذرا زمانیہ مبدریہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا ایسی وقت رحمت, رحمت ربی کہ جس وقت بھی میرے نفس کی رحمت کا سایہ ہوگا تب نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ کی رفت کا سایہ اس نفس پر پڑ گیا تو یہ کرگز بھی پھر باز شاہی اور بعض سلطانی کا کردار ادا کر سکتا ہے یعنی نفس ہے یہی جس کو مردہ خوری کی عادت ہے مرنے والوں کے مرنے کی عادت ہے یہ بعض شاعری بن جائے گا جو مردہ خوری نہیں کرتا بعض سلطانی بن جائے گا جس کا کام ہواؤں میں اڑنا اور ہواؤں کے طوفانوں کے پھپیڑوں کے خلاف اڑنا بعض سلطانی بن جاتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں سن دریز اور اشکار ہو سکتا ہے میرے قلب و جہاں آپ سے اس درجہ چپک سکتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ جس نفس پر پڑ گیا اس کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے میرے قلب و جان آپ سے اس درجہ چپک سکتے ہیں کہ ساری کائنات مجھے آپ سے ایک بال کے برابر جدا نہیں کر سکتی لہذا آپ ہمیشہ اور ہر لمحہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے ایک لمحے کے لیے تھی مجھ کو میرے نفس کے سکر نہ کیجیے ورنہ خوف ہے کہ یہ راہ تار اور سعادت کو چھوڑ کر راہ شقاوت اختیار کر لیں یعنی گناہوں کا راستہ اختیار کر لیں کیونکہ معافیت گناہ شقاوت کی راہ ہے اور تب کے معافیت نزول رحمت کی دلیل ہے یعنی جس جو گناہ چھوڑتا جاتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی رقم درخایا ہے اسی لیے ہمیں حجی سے باغ میں یہ دعا بھی سکھائی گئی اللہم ولا بھی اے اللہ تشکی نیما ہم پر وہ رفت نازل فرما دے جس سے ہم گناہ سونے کی توفیق ہو اور اپنی نافرمانی سے ہمیں شقی اور بدبخ نہ ہونے کیجیے ولا تک ہمیں ایک پل کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے سمجھ میں آگے تب منوع حضرت نے ایک جگہ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سب سے اونچی ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مزاج شناختی آپ سے بڑھ کر اللہ کا مزاج شناس کوئی نہیں اسی لیے شروع ہی میں برحمتی کا یعنی اللہ کی رحمت سے فریاد کی کیونکہ نفس کے خلاف رحمت ہی کام آ گئی اللہ تعالیٰ کو اس دعا کو امید تو ہے کہ سبھی کو یاد ہوگی بہت ہی عام دعا ہے عام, عام ہے لیکن بھائی جس کو اگر یاد نہ ہو ضرور یاد کر لیں یا یا قیوم برحتی کا استغیض اصلح ہی شکنی کلہ ولا الى سی پر سترہ کیا خی قیوم برحتی کا استغیض اصلح ہی شکنی کلّہ فتحین اور فتح براہ ندی کا شکی کلّہ ولا تکسی اور فتحیں یہ منازعات مقبول میں دعاؤں کی کتابوں میں ہر جگہ ان شاء اللہ مل جائے گی اس دل دعا کو ضرور یاد کریں اس تشریح کے کے ساتھ اس تشریح کے تصور کے ساتھ اللہ سے مانگے تو بس ایسے معلوم ہوتا ہے بس یہ دعا کافی ہو جائے تین دنیا دونوں کے لیے جی اگر جی خوب حاجات مانگتے رہنا چاہیے دعائیں اور بھی سب کو مانگنا چاہیے ہر ہر دعا عجیب کامل اثر رکھتی ہے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی کر دے ہمارے نفس اور شیطان کے خلاف ہم, ہم کو اللہ غالب کر دے نفس و شیطان پر غالب کر دے اللہ اس کی ایک نہ چلنے دے نہ شیطان کی نہ نفس کی ہم آپ کے بندے ہیں اللہ و ہم آپ کے فرم کردار ہم کو بنا لیجئے اور اب کی رحمت کا سایہ ہم پر سے نہ ہو جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نوگرے کچھ کوئی ایسے کوئی واقعہ نہیں ہوا اس کے ساتھ ہوا سنا دو گئی گوشت واپس کرو میں اعلان کر لوں گا کتا ہلایا ہے تو کتا واپس آیا میں کہا تمہارا اور ختم اچھا کیا آرام اور تفریح کے لیے گئے ہیں مارکیٹ میں ایک عورت کو مارکیٹ میں ایک عورت کو دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے लगवाने لگوانے کے بعد یاد آیا کہ وہ کار پر اکیلی آئی ہے اور واپس کس طرح جائے گی وہ پریشان کری تھی کہ اس کے پڑوسی نے اسے پہچان لیا اور, اور اس کی اسی کی کار میں اسے گھر تک چھوڑ دیا گھر پہنچ کر پڑوسی کو یاد آیا کہ وہ اپنی کار اور بیوی دونوں کو مارکیٹ میں چھوڑایا ہے شہر کیا تم نے اخبار پڑھا ایک نئی تحقیق کے مطابق شوہر کیا تم نے اخبار پڑھا ایک نئی تحقیق کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ پندرہ فیصد خواتین دماغی امراض کی دوائیں استعمال کرتی ہیں بیوی بی تو اس خبر میں کون سی خاص بات ہے شور یہ خطرناک خبر ہے بیوی بی خطرناک وہ کیسے شوہر اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی پچاسی فیصد خواتین بغیر دواؤں کے گھوم رہی انجینئر ایک انجینئر کوئی کام کام نہیں ملا نا تو اس نے اور میں لگا رکھا تھا کہ ہر علاج ہر مرض کا علاج اور اگر علاج نہ ہو تو ایک ہزار روپیہ لے جائیں ڈاکٹر والے گردار کوشش کیا کہ بھائی تھوڑا اچھا رہ سے کہا کہ میں مجھے کسی چیز کا ذائقہ معلوم نہیں ہوگا ڈیم سے کہا آپ نے کہ چھ نمبر کی بوتل سے اس کو دوا دلا دو احمد آباد پلائی جو چیز کے بولا بھائی یہ تو پٹرول ہے ماشاء اللہ آپ کو بہت ہے لائف پریشان دوسری دفعہ اس کو کہا ہے کہ اب میں کچھ اور کروں بھی مانا دوسری بولا کہ بھائی مجھے کچھ یاد نہیں رہتا شام تھی چھ کو کہا بھائی وہ چھ نمبر کی بوتل سے ان کو دباؤ اس میں تو پیٹرول ہے بادشاہ میں آپ کو بہت فرق پہ گئے ڈیزل آپ کے بہت سارے شاندار میں آپ کتنا اس نے کہا کچھ مجھے نہیں دے رہا کہا चाहता हूं मुझे इस बीमारी का कुछ पता नहीं ये पैसे रखे कहना ये तो पाशा रुपये हैं पाशाह आपको बिल्कुल बहुत बेहतर है।